اسلام کا نظریہ یہ ہے نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ نسیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام <تصفح> www.tasheqran.com <a> النبی <تصفح> بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُهِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العزيز آج کے درس کا آغاز صورت بکرہ کی آیت نمبر دو سو پندرہ سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے یس القمادآ فقول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں فرما دیجیے معقرین جو کچھ تمہیں مال میں سے خرچ کرنا ہے فل والدین ولاقربین سو وہ حق ہے والدین کا اور قراب داروں کا بل یتامہ اور یتیموں کا بل مساکین اور مسکینوں کا بب سبیل اور مسافروں کا یہ جو سوال تھا یہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا بلکہ نسلی صدقات کے بارے میں اور بظاہر سوال یہ تھا کہ کتنا خرچ کریں اللہ نے جواب دیا کہ اہمیت کتنے کی نہیں ہے اہمیت اس کی ہے کہ کہاں خرچ کرتے ہو چونکہ اسلام میں خاندانی نظام کی اہمیت ہے یورپ وغیرہ میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو چکا اور یہاں بھی بعض علاقوں بعض شہروں بعض محلوں اور بعض گرانوں میں خاندانی نظام اب تری اور انتشار کا شکار ہے لیکن بہرحال اسلام میں اس کی اہمیت ہے اس لیے اللہ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ سب سے پہلے حق ہے والدین کا اور اس کے بعد قرابت کا اور قرابتاروں کا جو حق ہے وہ بھی العقرب فل اقرب کے اصول کے تحت جس کے ساتھ زیادہ قریبی رشتہ ہے اور وہ مستحق بھی ہے تو پہلے اس کا حق یوں مصارف آگے بڑھتے جائیں گے پھر یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق اسلام نے اس سلسلے میں یعنی نفلی صدقات کے سلسلے میں مالی حقوق کے سلسلے میں اور پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں انسانی جذبات کا لحاظ رکھا ہے انسان جو کچھ کماتا ہے اس پر سب سے پہلے اس کی اپنی جان کا حق ہے اور اس کے بعد اس کے اہل و عیال اور زیر کفالت جو افراد ہیں ان کا حق ہے پھر قرابتدار اہل محلہ اہل شہر اور یوں اس کی سخاوت کا سیاضی کا اور صدقات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا مصند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعن السلویت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تصدقو صدقہ کرو یہاں یہ بات جان لیں کہ ہمارے ہاں صدقہ صرف اس کو کہتے ہیں اردو میں جو فقیروں کو بیکاریوں کو غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو بیواؤں کو مصیبت زدوں کو بیماروں کو طلبہ کو مدارس یا دوسرے ہسپتالوں وغیرہ میں دیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں لیکن حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا دائرہ بڑا وسیع کیا ہے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو جو رزق کے حلال کما کر دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو ایک شخص اٹھا اس نے ارض کیا ان اللہ کے بھی میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا تصدق صدق بھی الفسک اپنی جان پر خرچ کرو اپنی ذات پر خرچ کرو گویا کہ یہ بھی صدقہ ہے رزق حلال اپنی جان پر خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ بھی تمہارے ایمان کی سچائی کی علامت کہ واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے کہ حلال خرچ کرتے ہو اپنی جان پر حرام نہیں ممکن ہے کہ سوال کرنے والا جو تھا سیدھا سادہ آدمی اس لیے وہ ترتیب سے کہتا گیا میرے پاس ایک اور دینار بھی میرے پاس ایک اور مینار بھی ہے یا ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جان پر خرچ کرنے کے بعد بھی میرے پاس کچھ بچ سکتا ہے بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سوال یوں ہی کیا ہو اور بات یوں ہی کی ہو میرے پاس ایک اور دینار ہے ایک اور مینار ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ اپنی جان پر خرچ کرو اس نے کہا کہ جان کے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی کچھ بچ سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی بی پر خرچ کرو تو اس نے کہا ہو کہ بیوی بی کے اخراجات پورے کرنے کے بعد بھی کچھ بچ سکتا ہے لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں اس نے کہا ان دی دینار میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا تو صدق بھی علی السک اپنی جان پر خرچ کرو اس نے کہا اندی دینار آخر میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا تو صدق بھی ہی اللہ اپنی بیوی پر صدقہ کرو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صدقے کا لفظ تو کہیں اس سے یہ نہ نکال دیئے گا کہ بیوی بی کو زکوۃ دینا جائز ہے بیوی بی کے جو بھی اخراجات پورے کیے اس کو کپڑے لتے لے کر دیئے زیورات لے کر دیے اور جناب اپنے رجسٹر میں لکھ لیا کہ اتنی زکوٰۃ ادا ہو گئے ہمارے ایک استاد تھے انتقال فرما گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے مولا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بات سیٹھوں کے بارے میں کہتے تھے کہا کہ مولوی صاحب دیکھو ان کی چائے نہ پیا کرو اس لیے کہ تمہیں چائے پلانے کے بعد اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں کہ میں نے اتنی زکات مولوی صاحب کو ادا کر دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہتھی دیں حضرت ہدیہ قبول کر لے آپ نے قبول کیا وہ پتہ چلا کہ سیٹ صاحب کی نیت تو یہ تھی کہ میں زکات دے رہا ہوں مولوی صاحب کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا مستحق جو ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے اس لیے دیہاتوں میں قربانی کی کھالیں مولوی صاحب کو جمرات کی روٹیاں مولوی صاحب کو میں کا ختم مولوی صاحب کو ایک قضائے عمری کا ٹکس بھی ہوتا ہے قضائے عمری کا ٹکس وہ تھوڑا سا ٹیکس دے دیں ساری عمر کی نماز موت وہ بھی مولوی صاحب کو مردوں کو بخشوانے کے لیے مولوی صاحب کو زکات مولوی صاحب کو رمضان میں ترابی میں سنا دیا تو اس کا ٹیکس مولی صاحب کو تو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے مولی صاحب الحمد ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہیں اس لیے ہمیں کوئی حدیے کے نام پر بھی زکوات دینے کی ہرگز کوشش نہ کریں تو عرضی کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تصدق بھی الزو جتی اپنی بیوی کو دے دو تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان یہ تعویل سکھا دے کہ حضور نے کہا تصدق صدقہ صدق کر دو بیوی پر تو فقیروں کو کیا دینا کسی بیچاری کو دے دیتا ہوں بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے تعبیلیں چکر بازیاں کرتے بعض کتابوں میں دیکھا کہ یوں بھی کرتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ تو فرد ہوتی ہے سال پورا ہونے کے بعد تو سال پورا ہونے میں ابھی ایک مہینہ رہتا تھا بارہ مہینے پورے نہیں ہوئے گیارہ مہینے ہوئے تو پورے کا پورا مال اٹھا کر بیوی کو دے دیا اب تو اس کی مالک ہے تو کہا کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ ہے نہیں اس لیے کہ میرے پاس جو مال تھا تو گیارہ مہینے اس پر گزرے بارہ تو نہیں گزرے اور بیوی بی کے پاس دو چار مہینے رہا تو پھر واپس لے لیا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں اس لیے کہ اس پر بھی سال پورا نہیں گزرا الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن بعض کنجوس لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے چکر دے کر ہم ٹیکس سے بچ سکتے ہیں تو مع اللہ لفظ تو غلط ہے لیکن ان کی ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چکر دے کر ہم زکوات سے بھی بچ سکتے ہیں ساری زندگی بچارہ فقیری رہا امیر بانی نہیں سکا صاحب نصاب بانی نہیں سکا لہذا اس پر زکوۃ آئی نہیں ہے بعض ایسے ہیں کہ ساری زندگی مقروض ہی رہتے ہیں مقروض ہی تو زکوٰۃ آتی نہیں ہے پہلے کارخانہ تھا ایک کروڑ روپے کا دو کروڑ روپے حکومت سے اور قرضہ لے لیا اب مقروض ہے بیچارہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے بلکہ یہ تو خود زکوٰۃ کا مستحق ہمارے ایک ساتھی وہ اسی طرح کے ایک سرمایہ دار کے پاس گئے ان کے ہاں مسجد زیر تعمیر تھی تو ان سے انہیں درخواست کی کہ تعمیر میں کچھ تعاون کریں تو سیٹھ صاحب نے اپنی مالی اور کاروباری پریشانیاں سنانا شروع کر دی کہتے ہیں کہ وہ پریشانیاں سن کر مجھے اتنا ترس آیا کہ میری جیب میں تھوڑے سے پیسے تھے میں نے کہا یہ تو آپ ہی قبول فرما لیں مجھے تو سب سے زیادہ آپ ہی پریشان حال اور مستحق نظر آتے ہیں تو صدقہ مقصد یہ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی جو خرچ کرتے ہو تو یہ ضائع نہیں جائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا کہ تصدق بھی اللہ زوجتک اس نے کہا اندی دینار ان آخر میرے پاس ایک اور دینار ہے یا کچھ اور پیسے آپ نے فرمایا کہ تصدق بھی الا ولدک اپنی اولاد پر خرچ کرو اس نے ارض کیا اندی دینار ان آخر اللہ کے نبی میرے پاس کچھ اور بھی ہے آپ نے فرمایا تصدق صدق بھی اللہ خادمک اپنے خادم پر خرچ کرو اس نے کہا اندی دینار ان آخر میرے پاس کچھ اور بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انت اب فروبین اس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ ترتیب دیکھیں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علم کی بلا تشوی کہتا ہوں کہ کاروباری قسم کا پیر ہوتا اور مرید بتاتا کہ حضرت کچھ پیسہ ہے جمع میرے پاس وہ کہتا سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت کرو میں کس لیے بیٹھا ہوں تو سب سے پہلے تو میری خدمت کرو پھر بیوی بی بچوں کو دیکھنا لیکن اب اندازہ کی کیجیے میرے آقا نے اشارتاں بھی اپنا ذکر نہیں کیا ترتیب بتائی تو یہ اپنی جان پر اپنی بیوی پر اپنی اولاد پر اپنے خادموں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو بھائی تو اسلامی احکام میں فطری جذبات کا لحاظ رکھا گیا سب سے زیادہ اپنی ذات اور اس کے بعد والدین اور اولاد اور رشتہ دار اور اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دے اور پھر مجبوری کی بنا پر اپنے لیے دوسروں سے مانگنا شروع کر دے حضرت جابر الدین اس سے روایت ہے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے پاس کچھ سونا تھا اس نے ارض کیا اللہ کے نبی یہ لے لیجیے یہ صدقہ ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب منہ پھیر لیا وہ دائیں جانب آیا پھر اس نے یہی عرض کیا آپ نے سن کر بائی جانب مو پھیر لیا وہ پھر بائیں جانے میں با آ گیا تو حضور نے پیچھے کی طرف منہ کر لیا وہ ادھر آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس سے لے کر اس کی طرف شور سے پھینکا اور فرمایا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں صدقہ کرتا ہوں اور پھر وہ لوگوں سے بھیک مانگنے بیٹھ جاتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا پر کیا جائے گنا پر کیا جائے کیا مطلب کہ اپنے پاس کتنا ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے یہ صدقہ سب سے بہتر ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالو بھی تو آئے تھے اور سب کچھ لے آئے تھے حضور نے پوچھا تھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ارض کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر نام چھوڑ کر آیا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا کسی نے کہا ہے کہ پروانے کے لیے چراغ بلبل کے لیے پھول بس صدیق کے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول بس تو یہ عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں اور حضور نے اعتراض نہیں کیا ابو بغیر یہ کیا کیا تم نے اس لیے کہ ہر شخص کے یقین میں ایمان میں اور کیفیات میں فرق ہے حضور جانتے تھے کہ ابو بکر اگرچہ سب کچھ لے آئے لیکن بھوک کے مر جائیں گے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور سب کے بارے میں یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ سب کا یقین ہی اتنا مضبوط ہوگا اس لیے حضرت ابو بکر کو تو سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت دے دی لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دی قرآن کریم انسان کو بتدریج پستی سے اٹھاتا ہے بتدریج آہستہ آہستہ اور پھر اسے بلندی تک لے جاتا ہے پہلے اپنی جان پر خرچ کرو اہل و عیال پر والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے دین کی اشاعت کے لیے اب جتنا اوپر جا سکتا ہے جائے لیکن آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے یکا یک اوپر والی سطح پر نہیں لے جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا جائے سب کچھ دے دیا دین پر خرچ کر دیا اور بعد میں پشیمان ہے میں نے کیوں ایسا کیا فرمایا کہ یس ارون کم آزا آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں کتنا خرچ کریں فرما دیجیے ما انفقتم من خیرن جو کچھ تمہیں مال میں سے خرچ کرنے فل الوالدین والاقربین سو وہ حق ہے والدین کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا بل مساکین اور مسکینوں کا ببن السبیل اور مسافروں کا وما تفعلو من علوم اور تم جو بھی نیک کام کرو گے تو ان اللہ بھی علیم تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے ہر شخص تو خرچ نہیں کر سکتا اور ہر شخص بہت زیادہ خرچ نہیں کر سکتا تو فرمائے کہ جو بھی نیک کام کرو گے اگر خرچ نہیں کر سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ جانتے ہے اللہ جانتے ہیں الحمد ہم بھی اکثر اللہ سے یہی عرض کرتے رہتے ہیں اللہ تو جانتے ہے کہ دل چاہتا ہے ہم تیرے دین کی یوں خدمت کریں اور یوں خدمت کریں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہقہ اڑایا جا رہا ہے مغربی ممالک میں یورپی ممالک میں اللہ جانتا ہے دل چاہتا ہے یوں ان دریدہ دہنوں کا ان غلیظوں کا یوں منہ بند کریں اور یوں کریں لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم بے بس ہیں کمزور ہیں ایک حد تک ہی کچھ کر سکتے ہیں اپنی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ نے بھی اسی لیے کہہ دیا ممات جو بھی تم نے ایک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے اللہ اکبر غالبا غزب تبوک کا موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا ایک صحابی رات کے اندھیرے میں اٹھے تحجد کی نماز پڑھی غریب تھے پاس کچھ نہ تھا نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا گو ہوئے اے اللہ تو جانتا ہے میرا دل بہت چاہتا ہے تیری راہ میں خرچ کروں لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں میں اپنی جان پیش کرتا ہوں تو قبول فرما لیں رات کے اندھیرے میں کہا اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی جاننے والا نہیں حضور اکرم صلی اللہ نے نماز فجر ادا فرمائی اور نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے کون ہے جس نے رات اپنی جان صدقہ کی ہے اللہ کی راہ میں بہت اصرار کیا تو وہ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول فرما لیا اسی قزبہ میں بعض فقرا صحابہ تھے جب انہوں نے دیکھا کوئی تھیلی اٹھا کے لا رہا ہے کوئی بوری اٹھا کے لا رہا ہے کوئی ڈھیر لگا رہا ہے اور ان کے پاس کچھ نہ تھا تو اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کر دیا بلا الدین اضام ما طلبہ علیہ من الدمع اللہ ما ينفقون ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ کچھ ہے نہیں کہ ہم خرچ کر سکیں فرما کہ ان پر کوئی حرج نہیں تیسری فرمایا کہ اے فقیرو اے غریبو گھبراؤ نہیں تم اگر خرچ نہیں کر سکتے تو نیکی کے دوسرے کام تو کر سکتے ہو ابواب الخیر نیکی کے دروازے نیکی کے کام تو بہت بہت اللہ کے نبی نے صرف پیسہ خرچ کرنے کو صدقہ نہیں کہا فرمایا کہ تم راستے سے پتھر ہٹاتے ہو صدقہ ہے سلام کرتے ہو صدقہ ہے کسی بیمار کی عادت کرتے ہو صدقہ ہے مسکرا کر ملتے ہو صدقہ ہے صدقات کا با بھی بڑا وسیع کر دیا تاکہ فقیر اور غریب پریشان نہ ہوں دل شکستہ نہ ہوں اللہ جانتا ہے مما تفالو علیم اور جو تم نیکی کا کام کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے علی کم القال بہرکم تمہارے اوپر اطال جنگ لڑائی فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تم پر گراں ہے کتاب فرض ہے جنگ فرض ہے جہاد فرض ہے بعض لوگوں کو آج یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے ن کی گردن شرم کے بارے جھک جاتی ہیں نظریں جھکا لیتے ہیں ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں کتال فرض ہے جنگ فرض ہے لیکن مجھے آپ دنیا کی کوئی سوسائٹی کوئی مذہب اور کوئی آسمانی کتاب دکھا دیجیے دی جس میں کتال کو فرض قرار نہ دیا گیا ہو بائبل میں بیسوں جگہ پر قتال کی فرضیت کا ذکر ہے یہود کی پوری تاریخ جنگوں سے عبارت ہے کتاب مقدس میں یہ آیت ہے میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ اس کہے یک لخت ختم کر اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت نن بچے شیرخوار اور بیل بھیڑ اور اونٹ اور گتے تک سب کو قتل کر دے یہ کتاب مقدس میں ہیں آج بھی تورات و انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آج بھی یہ الفاظ موجود یہ ترجمہ بھمی سے لیا گیا تو جب ساری آسمانی کتابوں میں ساری سوسائٹیوں میں سارے مذاہب میں بوقت ضرورت جنگ اور کتال کا ذکر ہے اور حکم ہے تو مسلمان ہی جنگ اور کتال کے حکم پر کیوں سر جھکائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو اسلحہ نہیں تیار کرتا جو جنگی تیاری نہیں کرتا جو اس وقت سب سے بڑے جنگ کے مخالفین بنے پھرتے ہیں اور دہشت گردی کے مخالفین کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد سب سے زیادہ خوفناک اسلحہ ان کے پاس اتنے ایٹم بم انہوں نے بنا لیے اور دوسرے بم اور دوسرا اسلحہ اتنا بنا لیا کہ اس دنیا کو ساری دنیا کو کئی دفعہ تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے جبکہ اسلام نے جو جہاد و قتال کو فرض قرار دیا تو اس کے کچھ آداب ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں پر امن شہریوں کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں عورتوں کو بوڑھوں کو بیماروں کو مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں پھر جہادوں و قتال زمین کے لیے جائز نہیں زر کے لیے جائز نہیں زن کے لیے جائز نہیں ملکوں پر قبضے کے لیے جائز نہیں شہروں پر قبضے کے لیے جائز نہیں پٹرول پر قبضے کے لیے سونے چاندی پر قبضے کے لیے دکھاوے کے لیے عزت کے لیے شہرت کے لیے اپنی طاقت کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو سپر پاور منوانے کے لیے جہاد جائز نہیں ہے اسی لیے جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا حکم دیا جہاد کا تو وہاں فی سبیل اللہ کی قید لگائی اللہ کی راہ میں یہاں صرف وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو کلی اللہ کی بلندی کے لیے ہو انصاف کے بول بالے کے لیے ہو اس سے ہٹ کر ہو تو وہ جہاد نہیں وہ فساد ہے تو فرما قطب علیکم القطال بہوقر القم آج دوپہر کے درس میں بھی میں کہہ رہا تھا اور ابھی بھی ارض کر دوں محرم کہ اعتبار سے مناسبت بھی ہے اس لیے کہ یکم محرم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا میں نے کیا میرا جو ناقص مطالعہ ہے اس کے مطابق صرف اسلامی تاریخ میں نہیں پوری انسانی تاریخ میں ہے تمہرے فاروق جیسا حکمران اور فاتح نہیں گزرا بارے بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور ظلم کا کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا ساتھ تو اور بھی گزرے سکندر بھی تھا چنگیز بھی تھا ہلاکو بھی تھا ہمارے قریب کے زمانے میں ہٹلر بھی تھا چرچل بھی تھا روس کا زار بھی تھا اور معلوم کون ہو سکتے کہ کسی کی نظر آج کے بش کی طرف بھی چلی جائے لیکن جتنے سات ہین تھے انہوں نے ملک فتح کیے شہر فتح کیے زمینیں فتح کی جسم فتح کیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دل اور دماغ فتح کیے خیالات بدل دیے جذبات بدل دیے زندگی کا رنگ ڈنگ بدل دیا ظالموں کے لیے جینا محال کر دیا یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب اور عبیلانو کی شہادت کو چودہ سو سال ہونے کو آئے ہیں قرآن ڈاٹ آپ کے لیے پیش کرتا ہے تسہیر قرآن مولانا اسلم شیخ صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہے یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سُنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات اور اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا 6 mm -hmm.